اپن قوم کے آگے ہوگا قامت کے دن تو انہیں دوزخ میلا اتارے گا اور وہ کیا ہی برا گھاٹ اترنی کا